اللہ دینہ قا ترون جن لوگوں کو جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ دینا حق وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بغیر حق کے نکال دیے گئے اللہ مگر ان, ان کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ, اور اگر اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو ہٹانا نہ ہوتا لاہدی مت صوا میں وبیاواتن و مساجد تو ضرور ڈھا دیے جاتے جھونپڑے راہبوں کی کٹیا وبیان اور گرجے و اور یہودیوں کے معبد خانے محمد اور مسجدیں یزکروفی حسم اللہ کتیرہ جن میں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے والا ان سورند اللہ میں اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا ان اللہ قبی عزیز یقیناً اللہ تعالی بہت مضبوط اور بہت غالب ہے اللہ جین عن الطاطہ <تصفيق> وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اگر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں ول اللہ آ کے العمور اور کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے اوراب مدین نے اور سلام بھی جٹلا دیے گئے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑا فقی فکان نقیر تو کیسے تھا میرا انکار کرنا یعنی میرا انکار کرنے کی پھر سزا کیسی رہی یا نکیر عذاب کو بھی کہتے ہیں کہ میرا عذاب کیسے تھا فقی ایم من قریت احلکناہا وحی دالمہ تو کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے اس حال میں حلاک کیا کہ وہ ظالم تھی فہی خاویتن علاؤ روشیہ اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں و بئر معطلہ اور بے آباد کمیں و مشید اور بلند یا چونا گچ مضبوط محل اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آدَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كياو نے زمین کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ذریعے وہ عقل کریں یا کان جن کے ذریعے وہ سنیں کیونکہ आंखیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں ويستعجلونك بالعذاب اور یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں ولئن يخليف الله وعده اور اللہ تعالی اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا وہ اندیوم اندا ربی کا صنعتی مماون اور یقیناً ایک دن تیرے رب کے ہاں ایک ہزار سال کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ ہوا وہی اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں فلین السلیہ کریم تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے سعو فی آیاتی نا محاجین صحاب الجہم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کی اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں وہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والے ہیں یا جہنم والے ہیں وما ارسلنا من قبل قبل رسول والا نبی اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا اللہ ادا تمنا لیکن جب وہ تلاوت کرتا ہے القش شی طانتی تو شیطان اس کی تمنا میں اس کی تلاوت میں کچھ خلل ڈال دیتا ہے فین مایوق شی طانو تو شیطان نے جو کچھ ڈالا ہوتا ہے اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے میو اللہ آیاتی ہی پھر اللہ تعالیٰ اس اپنی آیات کو محکم کر لیتا ہے واللہ علیم علی واللہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے ما فتنة للذین فی قلوبهم فی قلوبهم تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان نے ڈالی ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً ظالم دور کی مخالفت والے ہیں <تصفيق> ہاں <تصفيق> وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَبْقُ مِنْ رَبِّهِمْ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو جو علم دیئے گئے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ قُلُوا لَهُ قُلُوبُهُ توں کے دل اس کے لیے جھک جائیں وا ان اللہ لا ہاد للذین آمنو الی مستقیم اور یقینا اللہ تعالی اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ولا یزال الذين كفروا فی مِلّۃ منھ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے حتا تاتیہم السعۃ وقتتن حتا کے پاس قیامت آ جائے او یاتيهم عذاب يوم عقيم یا ان کے پاس بانج دن کا عذاب آ یا فائدے سے خالی دن کا عذاب آ جائے۔ الملک يوم الدين لله يحكم بينهم اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فالذین امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعیم تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے والذین کفروا وقدبوا بی آیاتنا فالائک لہم عذاب مہین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا تو وہ لوگ رسوا کن عذاب میں ہوں گے ان کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا والذین حاجروا فی سبیل اللہ اتما قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسانا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے لی لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْبَوْنَهُ وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت مردبار ہے ذالک یہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُلْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهِ اور جس نے بدلہ لیا اسی کی مثل جس طرح اس پر ظلم و زیادتی کی گئی تو پھر اس کو تکلیف دی گئی یا اس پر دوبارہ زیادتی کی گئی تو یقیناً اللہ تعالی اس کی ضرور بدد کرے گا یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہائیت در گزر کرنے والا ہے ذَلَكَ اللہ اللَّهَ يُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُعْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ یہ اس وجہ سے کہ یقین اللہ ہی دن کو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَأَنَّ اللہ سَمِيعًا بَصِيرًا اور یقین اللہ تعالی ہی خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے لالی کا بھی اس وجہ سے کہ یقینا اللہ تعالی حق ہے اور جس بہت بڑا ہے الم ترا ان کیا تون دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور سر و شاداب ہو جاتی ہے انلاللہ لطیف خبیر یقین اللہ تعالی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اور یقین اللہ تعالی بینیاز اور تعریف کیا گیا ہے عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ والفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا ہے اور کشتی اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے حکم سے إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ یقیناً اللہ تعالی لوگوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا نہایت اہم کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي مصم مصم انت انسان ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی ہے جسے وہ اپنانے والے ہیں فلا پس وہ تجھ سے کسی معاملے میں جھگڑا نہ کرے الى ربك اور اپنے رب کی طرف دعوت دے یقیناً تو سیدھی ہدایت پر ہے اور اگر وہ تجھ جھگڑا کریں فقل اعلم بما تَعْمَلُونَ تو کہہ دیجیے کہ اللہ بالا بہو با بھی جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو اللہ احکم بینکم يوم ما کنتم اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم اختلااف کیا کرتے تھے علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض کیا اپ جانتے نہیں ہیں کہ یقینا اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور میں ہے ان ذالک فی کتاب یقینا یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا یہ اللہ پر نہایت آسان ہے و یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سوطان و ما لہم به علم اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی اور اس کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے فمال الظالمین من نصير اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں واذات تلا عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اور جب ان پر ہماری آیات بیینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپ ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا برائی کو پہچانتے ہیں یا کا دون یس طور بلینا قریب ہے کہ پکڑ لیں یا چڑھائی کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیات پڑتے ہیں دیجئے کیا میں تمہیں اس سے برے کے بارے میں خبر نہ دوں النار وعدہ اللہ آگ کا اللہ تعالی نے وہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ دینا کفر جنہوں نے کفر کیا و بئس المصیر اور وہ بہت پوری لوٹنے کی جگہ ہے یا ایوہ الناس دول وما فرن فستمعو لہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے اسے غور سے سنو ان اللہ دینا تدعونا من دون اللہ لیخلقو ذبابا ولم اجتماعو لہ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اس کے لیے سارے جمع ہی ہو جائیں وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کرنے والا بھی اور مطلوب بھی جس سے مانگا گیا ہے ما قدر الله حق قدره انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا ان الله لقوی عزیز یقین اللہ تعالیٰ بہت مضبوط اور بہت غالب ہے اللہ یستفی من, من الملائکت رسولم و من الناس اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے قاصد چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ سمیعاً بصیر یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یعلم ما بین عیدیہم ما خلطہم وہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ فر کے سامنے اور جو پیچھے ہے و وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے معاملات یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا وسودوا وعبدوا ربکم ای وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سیدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو وفعلو الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وجاہدوا في الله حق جهاده اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وجتباكم یا جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وجتباكم اسنت میں چن لیا ہے وما جعل عليكم في الدين من حرج اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ملت ابیب ابراہیم کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے و سماكم المسلمين من قبل وفي حالا اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی الرسول تا کہ رسول تم پر گواہ ہو جائے و الناس اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ الصلاة تو تم نواز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تسم و اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو وہ مولا کم تمہارا مولا ہے فن امن مولا ون نصیر وہ بہت اچھا دوست ہے اور اچھا کار ساز ہے مددگار ہے